الم ترا کو تم نے دیکھا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا تمہارے قابو میں دی تمہیں استعمال کا طریقہ سکھایا تمہیں عقل و شعور عطا فرمایا ولفل کا اور کشتی بحری جہاز تجریف الباہری بے امرحی جو اللہ کے حکم سے سمندر میں دریا میں چلتے ہیں وہ یم سے کچھ سما اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوئے ہے انتقا زمین پر گرنے سے کہ آسمان زمین پر نہیں گرتا اللہ عزنی مگر اس وقت گرے گا جب اس کا عزن ہوگا یعنی قیامت کے وقت ان اللہ بن ناسی اللہ رعوف اور اللہ تعالی لوگوں پر ضرور رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے رو پ رحیم مانے رحم کرنے والا مہربان وی آشیا کم وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ان انسان لکفور بے شک انسان ضرور نہ ہے لکل امت جعلنا منسکن من سکن ہم ہر گروہ کے لیے ہم نے مقرر کیا عبادت کا ایک طریقہ مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر وہ چل رہا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے تم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو جو طریقہ سب سے زیادہ صحیح اور جنت میں لے جانے والا ہے فلا یو ناز کا اور ان معاملات میں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں مراد یہ ہے کہ ان سے جھگڑنے اور بحث کرنے کی حاجت نہیں دین کا پیغام پہنچاؤ عمل کریں تو یہ ان کے لیے بھلا ہے وہ اور بلاؤ الى کا اپنے رب کے راستے کی طرف یعنی جھگڑا مت کرو مگر دین کا پیغام ضرور پہنچاؤ ان کا لا ہدم مستقیم بے شک آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سیدھی ہدایت پر ہیں وہ ان جاد کا فخر بما تعملون اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ یاحکم بئی نقم یوم قیامتی فیما کن تم فی اللہ تبارک کا وطالعہ تمہارے درمیان کل بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا ان تمام باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے علم ان اللہ يعلم ما فی کیا تم نے نہ جانا بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے علم و قدرت کے بیان ہے انالی کفی کتاب بے شک یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں ہیں انہ یسیت بے شک یہ سب کچھ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے سلطانہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل کوئی حجت نازل نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا بھی علم اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل اور علم نہیں وما لین اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وَإِذَا عیدا عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات اور جب ان پر ہماری آیتیں روشن پڑی جاتی ہیں تعارفی فِي وُجُوهِ الَّذِينَ المن کر وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے چہروں میں تم من کر دیکھو گے یعنی ان کے چہرے قرآن سن کر بگڑ جاتے ہیں نصیحتیں سن کر ایسے غصے میں آتے ہیں یقادا بلین یتلون علیہ علیہم آیاتنا قریب ہے کہ وہ مارنے لگے ان لوگوں کو جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے انبیوکم انب من منظال تم جو جس بات سے غصہ کر رکھے ہو تمہیں بتاؤں کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تمہارے لیے سب سے بری چیز کیا ہے نار وہ جہنم کی آگ ہے وہ لدین کا فرو اس آگ کا اللہ نے کافروں سے وعدہ فرمایا وبی سلم یہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی